ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت میرا سوال یہ تھا کہ میں سال کور سے بات کروں ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے جو کہ جمعے کی نماز جو ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے اس میں پونے تین بجے لگا لیں یا دو پچاس پہ تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ داغ سلم کی ایپلیکیشن ایپلیکیشن ہے ایپلیکیشن ہے میرے پاس تو ان کے حساب سے شافعی مسئلہ کے حساب دو دو چالیس پہ جو جماعت ظہر کا ٹائم جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو میں نے یہ پوچھا تھا آیا وہ جو انہوں نے پونے تین بجے کراتے ہیں یعنی دو پچاس پہ تو آیا ہماری نماز ہو جائے گی یعنی کیونکہ حنفی مسل کے اعتبار سے اے تین اے دو اے تین اے تیس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال کا مفہوم یہ ہے کہ شافعی مسلک میں چونکہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب سا, آ, کسی بھی شے کا سایہ ایک مثل ہو جاتا ہے سایہ اصلی کے علاوہ یہ اصطلاح ہے یعنی احناف سے شوافے کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے عصر کا تو اب آیا ایک جگہ انہوں نے بتائی کہ جہاں ظہر سوری جمعہ کی نماز اتنی دیر سے ہوتی ہے کہ شوافے کے یہاں عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے مگر احناف کے ہاں وقت ابھی باقی ہوتا ہے ظہر کا اس لیے کہ جمعہ کے لیے جمعہ کے دن کے علاوہ ظہر کا وقت بھی شرط ہے باقی چار شرائط اپنی جگہ پر ہیں ٹوٹل چھ شرائط ہیں کچھ قید اتفاقی بھی ہیں اس میں تو اب ظہر کے وقت میں چونکہ جمعہ ادا کیا جائے گا تو شوافی کے مطابق تو اثر کا وقت شروع ہو گیا ظہر کا وقت تو بچا نہیں تو آیا اس مسجد کے اندر جو تاخیر سے مثال کے طور پر ہمارے کراچی کے وقت کے مطابق تین ساڑھے تین بجے اگر ادا کی جا رہی ہے یا ساڑھے تین کے بعد ادا کی جا رہی ہے تو آیا وہ جمعہ کی نماز ان کا تاخیر سے ادا کرنا درست ہے یا نہیں دیکھیں حکم تو یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہو سکے تو ہم ظہر کی نماز اتنی جلدی ضرور پڑھیں اگرچہ گرمیوں میں ظہر کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے افضل ہے مگر اتنی تاخیر نہ کرے کہ شوافے کا وقت شروع ہو جائے اگرچہ ناجائز نہیں ہے اگر شوافے کا اثر کا وقت شروع ہو گیا مگر احناف کا ظہر کا وقت باقی ہے اگر کسی نے نماز ادا کی تو اس کی ادائیگی ہوگی قضا نہیں ہوگی نہ ہی یہ مکرو وقت ہے جمعہ کی نماز اتنی تاخیر سے کرنے میں لا حالہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی منفیت ذہن میں ہوتی ہے مثال کے طور پر ہمارے اس کراچی شہر کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مساجد کے اندر جمعہ کہیں پہ دو بجے ہوتا ہے پھر ایک جگہ ملتی ہے ڈھائی بجے ہوتا ہے ایک جگہ تین بجے ہوتا ہے ایک جگہ ساڑھے تین بجے ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کام کی وجہ سے کسی مصروفیت کی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ان کا جمعہ نکل رہا ہوتا ہے تو ان کو یہ فائدہ مل جاتا ہے کہ تاخیر والی جا کے مسجد میں نماز ادا کر لیتا ہے تو اسی منفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سیال کوٹ یعنی زیا کوٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ تاخیر سے وہاں مسجد میں نماز ادا کرتے ہوں گے اور غالب گماً یہی ہے کہ اسی لیے دیر سے نماز ہوتی ہوگی کہ تاکہ لوگ جو جن کا جمعہ فوت ہونے کا خوف ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے جن کو جمعہ نہ مل سکا وہ آسانی وہاں آ کے جمعہ ادا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کا جمعہ جمعہ ہی ادا ہوگا اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب